صرحمٰن الرحمہ الحمد اللہ, اللہ محمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ البادشہ باقی تمام سامعین السلام سلامت کرتے ہمار سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر چار سو ستاون نائنٹی نائن ہے تو چار شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور 99 نائنٹی نائن جو ہے اوراد فتھیہ کا درست نمبر نائنٹی نائن ہے اورد فتح بھی ہمارے حصہ ابادشاہ شہ سول یعنی ملک الجبار میں ہے اس میں آج جو ہے لال اللہ نمبر تینتیس تھرٹی تھری یعنی تینتیس کے توضیع ہوگی ان شاء اللہ تو لال للّہ نمبر تینتیس یہ ہے لا دلیل الحائرین لا الہ الا اللہ دلیل الحائرین اس مقدس دعایہ یا پیراگراف کی جو ہے توضیح ہوگی تو لا الہ الا اللہ کے معنیٰ آپ لوگوں کو بار بار بتا چکا ہوں لا نہیں ہے کوئی نہیں الہ معبود عبادت کے لائق پرشش کے لائق کوئی نہیں کوئی شے نہیں کوئی ذات نہیں کوئی معروم نہیں اللہ مگر اللہ مگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس عبادت بندگی پُرس کے لائق ہے اور وہی معبود برحق ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی پرش کے لائق نہیں یہ کلمے تو ہی اس کے تبلیغ تمام انبیاء اللہ نے کی ہے اور پیارے نبی بھی مکے کے گلی کو میں ہر جگہ کو لا لہ اللّہ تبل ہو فرماتے ہوئے آپ اس کے سب سے پہلے اسی مقدس کلمے کے آپ تبلیغ کرتے ہوئے ہیں ہاں لحاظ یہ نہایت ہی مقدس کلمہ ہیں اس کلمے کی گہرائی پہ جتنا انسان پہنچیں گے اتنا وہ دنیا سے لا تعلق اور خدا سے اس کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا تو لا اور دلیل الحائرین اس میں جو اضافی دعا کلمات اور اللہ کے صفات بہن ہوا ہیں وہ دلیل الحائرین کا مقدس جملہ ہے اللہ کے شبہد کے طور پر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سب کوئی معبود نہیں اور وہ ذات دلیل الحائرین ہے تو اس میں دو لفظ ہے کہ دلیل دلیل کے معنی کیا ہے دلیل بروزن فائل بیمان فائل ہے اور یعنی دلیل رہنمائی کرنے والا ہاں جی اور عربی زبان میں دلّید اللہ قذا دلالطَََ یعنی کیا ہے بتانا ہاں کسی چیز کو بتانا ظاہر کرنا دلالہ دلالا کسی چیز کی اطلاع دینا بتانا علیہ دلہ علیہ رہنمائی کرنا اسی سے استدلال ہے الباب اجتفاء رہنمائی طلب کرنا ہاں جی دلیل بنانا دلیل پیش کرنا استطلال اسی لفظ دل سے ہے تو دلالطََ کا معنی جو ہے لغت میں لکھا ہے رہنمائی ہدایت ہاں جی اور دلیل ان کا معنی جو ہے برحان حجت ثبوت اور نمبر دو علامت نمبر تین فہرست اشیاء نمبر چار اشاریہ فہرست ایسن نمبر چار گواہ دلالت دلیل کے معنی رہنما کتب گائیڈ بک ڈائری ہاں جی ڈائریکٹری پائلٹ یہ سارے معنیٰ کیا ہے اس جمع عدل ہے وہ عدلہ ہیں القام الجدید نامی لغات میں دلیل کا یہ سارے معنی کیا ہے اور عربی ایک لغت تھا جی اس مختار الشحان نامی اس میں جو ہے دلیل کے معنی ما ہاں جی ماں یستدل و بحد ہاں جی مایستل بھی اچھا ود دلیل ودالیزن ہاں جی تو انہوں نے دلیل کے معنی کیا ہے ما یستل وہ مایوست یست مایوستد لبھی ہاں جی مایوستدل وہ چیز جس کے ذریعے سے کسی کی رہنمائی کی جاتی ہے یہ مانا اور فرماتے و دلیل و دال دونوں بھی اسی معنی میں ہیں کسی وہ چیز جس سے جس, جس کے ذریعے کسی کے رہنمائی ہو جائے دلیل وہ چیز ہے جس کے ذریعے رہنمائی لی جاتی ہے استدل لبھی دلیل وہ چیز ہے جس کے ذریعے رہنمائی لی جاتی ہے جس کے ذریعے راہ پاتی ہے مایوستد لبھی ہاں جی اور کہا دلیل کو دال بھی کہتے ہیں اور رہنمائی کرنے والا یہ سارے معنی جو ہے مختار الصحاح میں لکھا ہے اور تیسرا جو عدلیل جمع ادلہ ادلہ اور و دلالت جمع دلائل اور اس معنی ہر وہ چیز جس سے رہنمائی ہو سکے دلیل کے ہر وہ چیز جس سے رہنمائی ہو سکے حجت و دلیل عدلی رہنما مرشد ان سارے معنوں میں کیا ہے تو یہاں دعا میں لا الا دلیل الائرین میں دلیل سے مرا رہنمائی کرنے والا کسی بھی غیر ظاہر چیز کو ظاہر کرنے والا پریشان حال کی پریشانی دور کرنے والا رہنما معشید یعنی صحیح راستہ دکھا کر منزل معصور تک پہنچانے والا یہ سارے معنی یہاں پر ہے اور دلیل دال مزدور دلالت یہ چار الفاظ جو ہے ان کے الگ الگ توجہ دلیل یعنی رہنما کسی غیر معلوم اور مشہور چیز کی طرف رہنمائی کر کے اس سے معلوم کرنے والا دلیل ہے دال ہر وہ چیز جس کے علم سے ایک اور چیز کا علم خود بخود لازم آ جائے وہ دال ہے جس سے کے علم سے خود بخود آنکھ کا علم آ جاتا ہے آپ نے دور سے ایک جگہ سے دعا دیکھا لینا آپ کو پتا ہے دعا آگ کے بغیر تو وہ نہیں نکلتا ہے تو جب دعوان دیکھا تو خود بخود آگ کو آگ کے لیے موقع ضرور وہاں آگ لگائے وہاں آگ موجود ہے اور مزلول کا معنی کیا ہے؟ اور مزلول کا معنی وہ چیز جسے دلیل اور دال کے توسط سے معلوم ہو جائے ہاں مدلول کس کہتے ہیں وہ چیز جسے دلیل دلالت کرنے والی رہنمائش سے اور دال وہ چیز جس کے علم سے ایک چیز کا علم ہو جاتی ہے کہ توسط سے معلوم ہو جائے اس کو مدلول کا جیسے جس کا علم ہو جائے جس چیز کا جیسے دعا دیکھنے سے آگ کا علم ہو جاتا ہے تو آگ کو مدلول کہیں گے علمی اسلام ہاں جی تو دلالت جو ہے دال کے علم کے ذریعے مدلول کا علم ہونا دلال کے معنی کیا وجہ گا دال کے علم کے ذریعے سے مزدور کے علم ہو جانا یعنی ایک چیز کے علم سے دوسرے چیز کا علم ہو جانا آگ کے علم سے مدر جو ہے دو کے علم سے آگ کا علم ہو جانا یہ دلالت کہا جاتا ہے یہ انتقال ذہن جو کہ ایک معنوی حرکت ہے اسے دال کہتے ہیں نہیں وہ یہ یعنی دال کو دیکھا دو کو دیکھا آگ کے ذہن خود خود منتقل ہو جاتی ہے آپ ذہن اس بات پر رہنمائی کرتا ہے کہ وہاں آنکھ ہے تو ذہن کا اس انتقال و اس حرکت کو دلالت کہتے ہیں منطقی اصطلاح میں جیسے دعا کے علم سے ہمارے ذہن کو وہاں آخ کے وجود کا علم ہونا آگ کے وجود کی طرح ذہنی انتقال و حرکت ذہنی کو دلالت کہتے ہیں یہ توضیع بداخی نے جو ہے خود کا ہے علم منطق کی کتاب سے میں نے کیا ہے تو یہ سارا ہو گیا دال دلیل الحارن میں دلیل کے معنی ایک لغوی تحقیق ہے اس کے دال دلیل ملود ان سب کے ایک فرق بیان کیا آپ کو اور جو یہاں دعا میں جو دال ہے جو دلیل ہے سے وہ رہنمائی کرنے والا دلیل الحارن میں رہنمائی کرنے والا کسی بھی غیر ظاہر چیز کو ظاہر کرنے والا پریشان حال کی پریشانی دور کرنے والا رہنما صحیح راستہ دکھانے والا صحیح راستہ دکھا کر منزل معصور تک پہنچانے والا رہنما اور منشد کا یہ کام ہوتے ہیں کہ صحیح راستہ دکھا کر منزل معصور پہنچانے والا یہ سارے معنی ادھر دعا, دعا میں دلیل اور حارین میں یہ سارے معنی درست ہو سکتے ہیں اور حائرین دل حارین میں الحائر کی جمع مذکر سالم میں ہاں اور یہ ناول یا حالت جرم ہے کیونکہ یہ دلیل کا مداخل ہے اور یہ جو علمی تھوڑا سے باس بھی میں ساتھ کرتے ہیں کیونکہ کچھ طلبہ کرام بھی ان درست کو سنتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا بہتر ہو چین اکثر جو ہے اجذان و خاران کو یہ جو علمی سرن کی تھوڑی سے بات بھی ان باسوں کے ذہن میں کرتا ہوں ان کو فائدہ نہ ہو لیکن جو لوگ تھوڑا طلبہ طبقہ طبقے کا بھی ہے ان کے فائدے کی خاطر میں کبھی یہ مثال اللہ کی بھی تھوڑی سے اصطلاحات کی رہنمائی کرتا ہوں تو الحارِ اس فائل کا شیغاب میں مذکر ہے اس کے معنیٰ ہے الحارِ آشف حال الحث آرین کا مفرت ہیں آشفتہ حال پریشان حال یہ معنی کیا ہے القاموس و میں اس کا فیل ہارا حیران حیرتن من کے تردد میں پڑھنا شیخ میں پڑھنا حیران ہونا یہ القاموس و سلجدید لغت میں یہ سارے معنی کیا ہے تو دلیل الحرین یعنی آشبتہ حاریین یعنی ہائے حار آشبت حاج پریشان حال آشبت حال وہی پریشان حال ہے آشبتہ فارسی کے لباس سے ہاں جی پریشان اردو میں سوال ہے ہائر جو ہے حالا یہ ہیر حیرن حیرتن و حیران و حیر الما رب ہوتے ہیں پانی کا اس طرح آ جانا کہ یہ نہ معلوم ہو کیسے جاری ہیں کہ یہ پانی کہاں سے ہارا ہے کتنا یہ پانی پتہ نہ چلے کہیں سے پانی ہارا ہے مسلسل اس کو عرب بولتے ہیں ہارا یا ہارا رجول کے معنی عرب بولتے ہیں راستہ گم کرنا یہاں پر ہارین حارین ہے نا پریشان حال راستہ گم شدہ اور ہارہ عمری کے میں لکھا ہے حیران ہونا حارف عمری اس کا معنی شیلی حیران المنجل لغت میں تو الحرین یہاں پر جو ہے چونکہ انسان کے حیران و حال و پریشان ہونے کے انسان جو ہے حیران ہوتے ہیں بہانج آشفتہ حال ہوتے ہیں تو یہاں پر اللہ حرماء العام حرما الہ اللہ دلیل الحارن اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ دلیل الحارین ہیں اور حارین کا معنی آپ لوگوں کو بتائیں آشفتہ حال پریشان حال راستہ گم کے ہوا شہز پریشان شہز تو یہاں پر معاوتوں الحرین چونکہ انسان کے حیران و شبت حال و پریشان ہونے کے بہت سے وجہات ہو سکتے ہیں مثلاً کبھی کوئی مسافر ہے جو کسی صحرا میں راستہ گم کر دیتا ہے اور پریشان حال ہوتا ہے بھائی بیچارے کو راستے کا پتہ نہیں آپ جیسے مشرق جانا ہے مغرب جانا ہے شمال جانا ہے جنوب جانا ہے کچھ سمجھنے اور موقع پر کوئی راستہ دکھانے والا رہنمائی کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا ہاں جی تو وہاں پر انسان پریشان حال ہوتا کبھی کسی بیماری میں خود یا اس کے آلہ میں سے کوئی مبتلا ہے اور اس بیماری کی تشخیص نہیں ہو پاتی ہاں جی آج سے جو ہے مختلف ڈاکٹروں کے مشورے پر بہت سے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں جیسے ہاں جی مختلف ڈاکٹروں کے مشورے پر بہت سے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں اور لاکھوں پیسہ خرچ کرتا ہے لیکن پھر بھی نہ بیماری کا تفصیل ہو جا ہوتا ہے نہ علاج ہوتا ہے تو باہم بندہ یقیناً بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو ایسے ہی حالات میں بھی انسان سخت پریشان حال اور آشفتہ حال اور حیران ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ مشکلات کا ہم میں سیر کوئی مبتلا ہو جاتا ہے اور معلوم نہیں ہو بعدہ کہ کیا کروں اور کبھی انسان جو ہے کبھی بچے بگڑ جاتے ہیں ہاں جی اور کل نشے والے بن جاتے ہیں شرابی کبابی بن جاتے ہیں ہیروینچی بن جاتے ہیں ہاں جی بے نمازی بن جاتے ہیں فص کو حجور کا شکار ہو جاتا ہے تو مام باپ دیندار ہے وہ یقیناً سب زیادہ پریشانی ان کو اسی پہ ہوتی ہے تو کبھی بچے بگڑ جاتے ہیں اور ان کی اصلاح سے عاجز آ کر پریشان حال و حیران رہ جاتا ہے کہ کی کیسے اسے راہ راستہ لاؤں اور کبھی خود مختلف نظریات خود انسان مختلف نظریات عقائد اور آفکار کا شکار ہو جاتا ہے اور صحیح و غلط کی تشخیص نہیں کر پاتا اور صحت پریشان اور آشفتہ حال اور متردد اور شک کا شکار ہو جاتا ہے ہاں جی تو تو پھر جو ہیں ایسی حالت میں ہاں جی مختصر آپ لوگوں کو بتا دوں بغیر چلکر بتا دوں گا تو ان تمام پریشانیوں میں اس صحرا میں راستے گم کے وشاس کو جس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں وہاں سے کون راستہ دکھا سکتا صرف اللہ دکھا سکتا ہے اس کی خریات کون سن سکتا ہے اللہ ہی سن سکتا ہے اس طرح وہ مریض جس کے جو ہے لاکھوں پیسہ خرچ کیا اس پر نہ بیماری کا تشہیر ہو ہے نہ علاج کی تجویز ہو رہا ہے صحیح درست ہاں اور سارے خاندان پریشان خود پریشان تو ایسے مریضوں کی صحیح رہنمائی کر کے صحیح ڈاکٹر تک رہنمائی ہو کے صحیح علاج کرا کہ جو اس بندے کی پریشانی کو اس آل خاندان کی پریشانی کو دور کرنے والا کون ہے اللہ ہی تو ہے نا اس طرح بچہ ماں باپ کے لیے بچے کو بگڑنا نہایت پریشان کون ہے ہاں جی منعارف ہو جانا راستے سے بھٹک جانا گمراہ ہو جانا تو یقیناً جو ہے وہی اللہ ہے جو بندوں کے دلوں میں ہدایت ڈالتا ہے توبت عائد ہونے کی توفیق دیتے ہیں اور ماں باپ کی کسی کی دعا سنتا ہے اور بچے کو ہداف ہو جاتی ہے تو یہاں بھی اللہ ہی ہے دراقی انسان خود تھوڑا بہت تعلیم ہے صحیح غلط میں تمیز کے اس میں سیلادنی ہے تو مختلف نظریات عقائد افکار کا شکار ہو جاتا ہے صحیح غلط کی تشخیص نہیں کر پاتا ہاں جی اوسعت پریشان آشبتحال متردد تو شک کا شکار ہو جاتا ہے تو ایسے حالت میں اس کو صحیح راستہ دکھانے والا کون ہے تو ان تمام پریشانیوں میں ہاں جی راستہ دکھانے والا اللہ ہی کے ذات ہے تو یہاں اس میں ہم یہی کہ کیا پکار ہیں لا الہ الا اللہ نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود اور وہ اللہ کیا ہے دلیل الحائرین ہے اور راہنمائی کرنے والا ہے پریشان حال لوگوں کی آشفتہ حال لوگوں کے راستہ گم کردہ لوگوں کی راہ گم کردہ لوگوں کی اللہ کے راستے سے بٹکے ہوئے لوگوں کے ہاں جی مختلف نظرات شکوک و شفاعت میں گم ہو کر جو ہے صحیح راستہ نہ پانے والوں کے ان سب کے رہنمائی کرنے والا وہی اللہ ہے اسلام اس کو دلیل اور حائین بڑھتے ہیں اذان گرامی اس کی مزید توضیح کل کے درس میں ہوگا انشاءاللہ اللہ